یہ کیوں کرو مردہ بخشواؤ ساپ کماؤ میں پوچھتا ہوں بتلاؤ یہ کام اللہ نے بیان قرآن میں کیا کہ نہیں کیے پھر میں کائنات نے بتلایا کہ نہیں بتلا ہے اگر تو نبی نے ختم دلوانا کوئی ثابت کر دے ہم مولوی کا ختم صبح پڑھانے کے لیے تیار ثابت سابت اگر نہیں بول تو اس نے دو جرموں کا ایک اس نے اپنے آل سے اپنے تول سے یہ کہا کہ اسلام مکمل نہیں ہوا اسلام مکمل قرآن کہتا ہے الیوم اکمل لکم دینکم واسم تو علیکم یہ حبی ور لکم الاسلامہ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 دین کی دیوار یہ ہے کہ نبی کے اوپر دین مکمل ہو گیا نبی کی موجودگی میں بھیڑ مکمل ہو گیا کو کہتا ہے نہیں مکمل نہیں ہوا میری بات مانو گے تو مکمل ہوگا اس نے دوہرے سے ہم کہا اللہ کے کلام کی تقسیم کی اللہ قرآن میں کہتا ہے دیر مکمل ہو گیا یہ کہتا ہے نہیں ہوا عمل سے کہتا زبان سے نہیں کہتا عمل سے کہتا کیسے اگر بارے دین مکمل ہو گیا ہے تو اس کا ماننا یہ ہے کہ ثواب عذاب کی کوئی بات ایسی باقی نہیں رہی جو قرآن نے بیان نہ کی ہو محمد کی سنت سے بیان نہ ہوئی ہو اور اگر کوئی چیز باقی رہ گئی تو مطلب یہ ہے دین مکمل نہیں ہوا مکمل بھرا ہوا پیالہ کس کو کہتے ہیں جس کے اندر پانی کے ایک کترا کے ڈالے ڈانے کی گنجائش باقی اس کو کہتے ہیں مکمل بھرا ہوا اور جس میں چند کترے بھی پڑنے کی گنجائش ہو اس کو مکمل بھرا ہوا اس مقام کو مکمل کہا جاتا ہے جس میں ایک کیٹ کے لگنے کی گنجائش باقی اور جس میں ایک اینٹ کے لگنے کی گنجائش باقی ہو اس مقام کو اے مکمل قرآن کہتا ہے مکمل تو لکم دی اے کائنات کے مسلمانوں سنو لو میں محمد الرسول اللہ پہ اپنا بھی مکمل کر دیا اور سروڑے کائنات کر کا دیا کہ مسل الانبیاء قبلی کب بھی کمسل کسن پہ بنیا میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال ایک خوبصورت محل کی ہے جس کو بہت اچھا بنایا گیا الا معاوضیابینا مگر اس محل کی ایک عید باقی ہو الا معاؤزیا کل لبنا پرمایا اللہ نے مجھے اس کونے کا پتھر بنا کے بھیجا اب اس محل میں عید لگنے کی گنجائش باقی نہیں رہی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 نہیں سمجھے بات یہ جو شیطان نے گما ہی ڈالی اور یہ جی ایسے ہی مولوی شہر میں جاتے ہیں کو برا کام ہے کچے کام کو مکن سمجھ کر کرنا ہے اسی کا نام بھی ہے اور تاکہ اپنے آپ کو رسول سے آگے بڑھانا کہ رسول کو تو نوازل جائے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی مجھ کو سمجھ آ گئی ہے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 وہ بیٹا نبی کی زندگی میں فوٹ ہوا تو جس کے بارے میں ایک روایت میں کہا گیا لو آئی لکانا صدی کنبیا بڑا کن لو ل کنیائی الخر المیا اگر اللہ نے ختم نبوت کو مجھ پر مکمل مجھ پر نبوتوں کو ختم نہ کر دیا ہوتا تو اللہ میرے بیٹے ابراہیم کو زندہ رکھ کے اس کے سر پر آجے نبوت رکھتا نہ جلیل قدمے بہت ہوا کہ نہیں یہ بیٹا بیٹا تھا کہتے ہیں یہ تو معصوم تھا اس کا ختم دلوانے کی کیا سن لو وہ کچا شہید ہوا کہ نہیں ہوا جو مجھ کو چاہ نبی کے اعلان کے باوجود نبی پر ایمان نہیں رہا وہ کچا جس کو سید شہدا کا لقم ملا وہ چچا جو چچا بھی تھا دوست بھی تھا ردائی بھائی بھی تھا اس سے زیادہ پیار کی جگہ کچھ ہو اور شہید کیسے ہوا حدیث میں آیا ہے باقی شہدا کی کم لے کا کی جی گئی کسی کا لہر مانگا گیا لیکن حمزہ کے جس میں اکھر سے ایک ایک اس کاٹا گیا آنکھیں نکالی گئی کان کاٹے گئے ناک کاٹی گئی سینہ چاہ کیا گیا کلے نکال کے اس کو چبایا گیا اور وہ ہم کہ جب اس کی بہن لاش دیکھنے کے لیے آئی تو سرور کائنات آگے کھڑے ہو گئے پرماتم بھی پہنچ جاؤ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 گردن کو اٹھا کے جواب دیا آکا اگر حکم ہے تو پلٹ جاتی لیکن اگر مشورہ ہے تو سن لیجیے میں بھیا کی کٹی اور پٹی لاش کو دیکھ کے ماپم نہیں کروں گی میں نہیں بھروں گی بلکہ سر پکڑ کر سر اٹھا کر کے کہوں گی اللہ ساری کائنات کی بہنیں تیری بارگاہ میں اپنے بھائیوں کی گردن کا نظرانہ لے کے آئی ہے اور میں اپنے بھائی کے جسم کا انگل لے کے آئی ہوں وہ سپیا کا بھائی نبی کا چچا نبی کے سامنے شہید ہوا کہ نہیں ہوا نبی کے رشتہ دار نبی کی زوجہ جائے متحق اب بنوا نہیں کبھی کے فلکمرا پہنچ اور کوئی سوچو تک اپنے گھر گاؤں میں منہ ڈالو تو صحیح کیا نبی نے ان میں سے کسی کا ختم پڑھایا کسی کے لیے قرآن ختم کروایا کسی کے کوئی کیے کسی کا تیجا کیا کسی کا پاکہ کیا کسی کا چالیس ارب کو اتنے دن ہو گئے ہیں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 ناس کی کوئی کتاب اٹھا کے دکھاؤ گھر سے نہ لکھ کے لے آنا کوئی کتاب حدیث کی اپنی فکر کی کوئی کتاب دکھا دو کہ نبی نے یہ کام کیے اگر نہیں کیے تو تم کو شریعت کا شرح شادی کہا کہ کس نے دیا تمہیں اختیار کس نے بچا تمہیں یہ کس نے کہا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 بولو کیوں نہیں چلے گا اس کو تو نماز بھی نہیں آتی امام صاحب کو پورا قرآن آتا ہے کیوں نہیں چلے گا کیسے ہو کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے شخص کا سکا چل سکتا اللہ محمد کی امامت کے ہوتے ہوئے دوسروں کی امامت کا سکا کیسے چلاتے ہو اللہ یہ حکومتیں جو پیائی لحاظ سے بھی محدود وقت کے لحاظ سے بھی محدود اور میرے آقا کی عمارت وقت کے لحاظ سے بھی لامحدود زمانے کے لحاظ سے بھی لامحدود تو میں کس نے اختیار کیا کہتے اچھا ہے جی؟, جی کام تو اچھا ہی ہے کوئی بیو کو اٹھے دس روپئے کا نوٹ جو ڈھائی ان کے کاغذ پر چھپا ہوا ہے اور گٹیا کاغذ اللہ کے بدل سے پاکستانی حکومت کے پاس کاغذ بھی نہیں رہا ہمیں ڈر ہے کہ ماشاء لمبا ہو گیا کہیں ہمارے جسم پر یہ مورے نگ رہنے لگ جائے اسے ڈیڑھ گز لمبا آٹھ پر لے آئے خوبصورت رچنائی سے اس پر پرنٹنگ کرے اور لاس سے اس کو چھاپے اور پھر جا کے ریڑی والے کے پاس آ جائے کہے دو پھر آم دے دو اور یہ ڈیڑھ گز لمبا کاغذ لے لو وہ کہے گا یہ کیا ہے کہے گا پاکستانی دس روپے کے مقابلے میں ڈھائی انچ کے مقابلے میں ڈیڑھ گز لمبا کاغذ ہے کہ بیس روپے کا نوٹ ہے وہ کیا کہے گا کہے گا پاگل ہو گیا ہے اس کو جیل بھیجو اور پاگل کیا بات کر سکتا صاحب ت پاگل ہے اس کا کاغذ اچھا اس کی روشنائی اچھی اس کی پرنٹنگ اچھی وہ کیا کہے گا وہ کہے گا جس کو تو اچھا کہے وہ اچھا نہیں جس کو گورنمنٹ اچھا کہتی ہے وہ اچھا ہے جیل اچھا کہنے سے کیا ہوتا یا یہ جیل صاحب ہے اس کو جیل بھیجو یا یہ پاگل ہے اس کو پاگل خانے بھیجو یاروں دس روپے کے نوٹ پہ تو فیصلہ کر دیتے ہو پاگل ہونے کا اور جیل ساز ہونے کا اور جو نبی کے سارے دین پر اپنا سکہ لگا کے اپنی ٹکسال سے مسئلے نکال کے چلاتا ہے نہ اس کو جیل ساتھ کہتے ہو نہ پاگل کہتے ہو تمہاری اسٹرپی کا کیا کہنا تم نے اس کو ولی بنا لیا اس جیل ساتھ کو اور اگر کوئی ہم جیسا غریب چوکتا ہے کہتے ہیں تو کافی کر اچھا جی جیل صاحب کو ادب کے ساتھ کیا کہا جاتا ہے ہم وہ کہنے کے لیے تیار ہیں حضرت جیل صاحب صاحب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرت فرمایا قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے میری وارگاہ میں پیش ہو گئے میں ان کو پانی پلانے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤں گا میرے درمیان ان کے درمیان دمارے حائل کر سکے گی اللہ انتی انتی نئے لوگ نئے لوگ اللہ کہے گا ان کا نا سبری میں سر تجھے پتا نہیں نام تیرا لیتے تھے فکا اپنا چلاتے تھے تجھ کو معلوم نہیں یہ کیا کرتے رہے نام اسلام کا کرتے رہے بات اپنی چلاتے رہے سلورے کائنات پاوا دے بلند کہیں گے ساکن, ساکن, لمن پتلا نہیں بازی اللہ ان کے چہروں کو محمد کی آنکھوں سے دور کر دے جنہوں نے محمد کے دین کو تبدیل کر لیا میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ آج یہ بچارے بام عدالت ان کا فصول نہیں ہے قصور ان فاضریو کا ہے ان پاپر کا ہے ان مزب رپوروں کا ہے سرمر کائنات کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا ہے منصوبۂ نبوت پہ ہاتھ ڈالنے والوں کا ہے جنہوں نے رسول کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور جنہوں نے خدا کے قابل دین کو نامکمل ثابت کیا دین مکمل ہو چکا ہماری دعوت کیا ہے ہماری دعوت کے ہے لوگوں خالق و مخلوق کے درمیان سے پردوں کو اٹھاؤ کیوں خالق و مخلوق کے درمیان یہ پردے پڑے ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں پردوں کو اٹھاؤ کرسٹمال کی بندگی کرے محمد کی برما برداری کرو اللہ علیہ وسلم ہے تو میرے کراچی کے لوگ آتے ہیں جلسہ کے لیے ہیں آواز ہی نہیں نکلتی ان کی حالت ہماری ہے بات کر رہی ایک مولوی مجھے کہنے لگا اللہ اس کو بخشے زندے کو بخشے کہنے لگا جن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 میں اس کو دین سمجھ کے نہیں کرتا میں اینک ثواب سمجھ کے نہیں پہنتا گریب دین کا حصہ سمجھ کے نہیں پہنتا جلدی سے کہہ لگا تو پھر ہم بھی دی ختم دین سمجھ کے نہیں کرتے میں نے کہا تم صبح فتوا دو میں اس کے جائز ہونے کا فتوا دیتا سوچ کے کہہ لگا اگر ہم یہ کہیں گے دین نہیں ہے تو مرے دوران دیکھیں پھر لوگوں کو کی ضرورت کیا بل خدا کا خوف کرو دین کے نام پہ وہ اپنا بیان کرتے ہو کہ اقبال نے جس کے بارے میں کہا جمندو سوپیو ملا سلامے کے میں خدا پکسند مارا بنے تاویل تعویل صدر ہے پندا خدا مستفیٰ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 تیرا کون دو تہائی دین ان چیزوں پر مشتمل ہے جو نبی نے نہیں بیان کی سوچ تو صحیح اس نبی کے بارے میں دھائے اور بات لمبی ہو جائے اگر میں یہ بات کہوں ایک طرف کہتے ہو ماں کانا ماں یقو کا علم ہونے والی انہولی چیز کا علم دوسری طرف کہتے ہو یہ چیزیں نبی نے بیان ہی نہیں کیجیے بات کیا اس کو علم نہیں تھا تمہاری عقیدے کے مطابق کہ ایک وہی پیدا ہوگا بغداد میں جس کی تم گیارویں دو گے اور مزے کی بات ہے آج ایک بہت بڑے بہت بڑے ہنفی عالم سے ملاقات کی بہت بڑے بین الاقوامی شتی ہے میں نے ہنستے ہوئے کہا حضرت یہ آپ کے پاس ہنفیوں کو کیا ہو گیا کہہ لگے کیا ہوا میں نے کہا ان کو گیارویں دینے کے لیے اپنا کوئی ہنفی نہیں ملا ہمارا وہابی بھی لیا ہے بڑے ہند سے کہہ رہے بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے مجھے خود کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی دے رہی تھی تو آپ نے بھی سیکھ دیتے کیا تم نے بھی ان کو سمجھا ہے؟ محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فکہ قیامت تک کرنا ہے اور اس ملے نے قیامت تک پہنچ آنے والے مسائل امت کو بتلا دیے ہیں کوئی مسئلہ کسنا نہیں چھوڑا اگر مسئلہ کسنا رہ جاتا تو نبی کا دین مکمل اور کہتے ہیں یہ ہی اچھی بات سن لو پھر اچھی بات دین آدمی سرورے کائنات کے حجرہ کے باہر آپ کی مسجد پاک کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کے صحابی تینوں میں گفتگو ہو گئے نیکی کرو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 اس سے بڑی ایسی کی کیا ہے کہ آدمی اللہ کے لیے روزہ رکھے اس سے بڑی عبادت کیا ہے کہ آدمی جب ساری کائنات سوئی ہوئی اور جاپ کے رب کو سک منائے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کچھ پر باہر نکلے کائنات نے چشم فلک نے آپ کے اصحاب نے دیکھا کہ ہر وقت مسکرانے والے چہرے پہ آج سلوٹیں پڑی ہوئی لوگ جی اس فرمایا وہ سست رکھے فرما یہ گفتگو کر رہا صاحب سب ادر ایک نے ڈرتے ہوئے کہا آقا میں نے کہا تھا دوسرے نے کہا آقا میں نے کہا تھا تیسرے نے, نے, نے کہا آقا میں نے بھی کہا تھا فرمایا سن لاؤ تم محمد سے بھی آگے بڑھتے ہو میں نقلی روزے رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا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 تم نے اس کو ولاس کا میرا سمجھا تم کیا جو اپنا بڑا بزرگ ہے اس نے کیا کیا ہے دس سال سے پانی میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے میں نے کہا بزرگ نہ ہو گیا بگلا ہو گیا ایک ٹانگ پہ جو کھڑا ہے دس سال سے کھڑا اس ڈر ٹنگ پہ سمجھاؤ کیوں کھڑے ہو بھائی جا ہم نے یار کیا بنایا ایک جی ساری زندگی مست رہا ہے شادی نہیں کی ہے اس بیو کے دماغ کا علاج کرواؤ محمد الرسول اللہ نے تو اپنے صحابل کی یہ بات دوبارہ نہیں کی اور کوئی یہی بات کی خبر دیتا ہے لا تک بھائی نیا بھائی اللہ و رسول بد تخلا ان اللہ سمی اللہ رسول کے آگے بڑھتے ہوش کرو می نبی کے آگے چلنے والا نہیں نبی کے پیچھے چلنے والا تم نبی سے بھی آگے چلتے ہو اس کو تم نے ولایت کا ماراج سمجھا ہوا سرورے کائن آپ نے کہا کی حکم مسلی مجھ سے بھی آگے بڑھتے ہو مجھا کام ہے میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں سوتا شادیاں بھی کی روزے نقلی نہیں بھی رکھتا تم کہتے ہو ساری چند نبی نے یہ کام اچھے سے برے تھے جن پہ ناراضگی کئی بات آج کیا کہ برا کام کیا قرآن کا پڑا جاؤ فو کہاں کے کہ پتنے کو اٹھاؤ فو نے پتلا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث کے الفاظ ہے اگر کوئی شخص قرآن پڑتا ہے اس سے بہتر عبادت کرنے والا کوئی نہیں اور اگر کوئی نماز میں قرآن پڑتا ہے تو اس کے ثواب کا کیا کہنا رب کی بارگاہ نے بھی کھڑا ہے رب کا کلام بھی پڑنا فو کہاں نے لکھا کہ اگر کوئی رقو میں جا کے سجبے میں جا کے سبحان ربی ربیا لالا صبح انبیا نظیم کی بجائے کو اللہ پڑتا ہے اس کی نماز ٹوٹ جاتی, کی کیوں دور جاتی؟ کوئی دور ہے کیوں ٹوٹ جاتی کوئی برا کام کیا کیوں ٹوٹ گئی اس لیے کہ اس نے سجدے میں وہ چیز پڑی جو محمد میں نہیں پڑی ہے صلاح ہو اسلام دو چیزوں کا نام ہے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 اسلام اتباع کا نام ہے پیروی کا نام ہے ایجاب کا نام نہیں ہے اور ہماری حالت کیا ہے ہماری حالت یہ ہے کہ حالیہ شہر میں الگ الگ فیکٹری بنی ہے بھیڑ بنانے کے پوچھو یہ کیا ہے کینجیا جی یہ پلا شہر کے حضرت صاحب کی روایت ہے ہماری مت ماری گئی ہے ہم نے سارا بھی اس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا